بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي ولا معصوم بعده محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن اهتدى بهديه وسلك على مسلكه وقد خسر من ابتدى واحدث في دين الله بدع قد خاب من عدها حسنا شرع الله के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बहुत रहम करने ساری ہی خالص تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہی ہے اور رحمت اور سلامتی ہو اللہ کی اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی معصوم نہیں اور وہ ہیں محمد صلی اللّہ علیہ وع علیہ وسلم اور رحمت اور سلامتی ہو اللہ کی اس پر جس نے محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کی ہدایت کے ذریعے راہ اپنائی اور ان کی راہ پر چلا اور جس نے اللہ کے دین میں کوئی نیا کام داخل کیا اور اس نئے کام بدعت کو اچھا جانا یقیناً وہ شخص تباہ ہو گیا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا وسلم کو خواب میں دیکھنا اور اسی سے متعلق دوسرا حصہ ہوگا ہماری گفتگو کا بعنوان خوابوں کی شرعی حیثیت ان دونوں موضوعات کو ایک ہی مضمون کی شکل میں کافی عرصہ پہلے نشر کیا گیا تھا 1438 سو ہجری میں جو کہ 2016 عیسوی بنتا ہے الحمدللہ وہ تفصیلی مضمون میرے بلاگ پر موجود ہے مطالعہ کرنے کے شائقین صاحبان وہاں اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں آج کی گفتگو میں اس مضمون میں کی گئی سارے گفتگو کو ہی تقریباً دہرایا جائے گا اور اس میں چند ایک اضافے جو نئے حالات اور واقعات کی روشنی میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کیے جا رہے ہیں سامعین کرام ہمارے ہاں گویا ایک رواج سا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ اسے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ کی زیارت ہوئی ہے اور فلاں فلاں حکم ہوا ہے یا فلاں فلاں کے بارے میں خبر دی گئی ہے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 نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کے عمل کو بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرار دے دیا گیا جیسا کہ چند دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ہے اس قسم کے خوابوں کی بنا پر یہ لگتا ہے گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے اس قسم کے احکام دینے اور خبریں پہنچانے پر مقرر کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ نشے میں چور رقص و سرود میں مخمور مرد و زن کے اختلاط والی محفلیں اور مجلسیں سجانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ, علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی کھلی نافرمانیاں کرنے والوں اور والیوں کو بھی زیارتیں ہونے لگی اور ان کی ان اور اسی قسم کی دیگر مشغولیات سے منع کیے جانے کی بجائے کوئی اور ہی احکام دیے جاتے ہیں انہیں یہ نہیں کہا جاتا زیارت میں آگے کہ باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی مت کرو میری نافرمانی نہ کرو بلکہ اور اور احکامات دیے جاتے ہیں لاہ قوت اللہ بل ال اشتکی وہ المستان کیسی حیرت والی بات ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حماقت آمیز بات ہے کہ جو لوگ اللہ از و اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ ولا ع وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ و علیہ وسلم کبھی خواب میں آ کر ان نافرمانیوں سے بات آنے کی ہدایت نہیں فرماتے بلکہ دیگر احکام فرما کے چلے جاتے ہیں خاص طور پر حکمران طبقے اور معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو جن کے سدھرنے سے بہت بڑی خیر واقعہ ہو سکتی ہے ان لوگوں کے خوابوں میں نبی علی صلاح ان کو ان کے برائیوں سے ان کے گناہوں سے روک کر نہیں جاتے لیکن ادھر ادھر اکہ دکا کو ایسے احکامات دیتے ہیں جن کا عملی نتیجہ امت میں مزید تفریق اور فساد نکلتا ہے یا کچھ لوگوں کے ذاتی فائدے اور منافع کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے لہٰذا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 اور نہ ہی ایسے کسی شخص کو اللہ کا کوئی مقرب سمجھنے لگی ہے. آئیے میرے محترم سامعین اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ, علیہ و علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے دعوے کو کس طرح جانچا جا سکتا ہے لیکن اس سے آگے چلنے سے پہلے ایک گزارش کرتا چلوں جو کہ عموماً میں اپنی گفتگو میں کرتا رہتا ہوں کہ بڑی ہی نوازش اور کرم ہے ہوگا آپ صاحبان کا کہ اگر میری گفتگو کو توجہ تحمل اور تدبر کے ساتھ سنتے چلیے سامع نے کرم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ول علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں ہمیں خود انہی صلی اللہ علیہ ولیہ علی وسلم کی طرف سے کچھ خبریں عطا فرمائی گئی ہیں اس خبر کو ان خبروں کو نہ درست فہم کے ساتھ اپنانے کی وجہ سے ہی ایسے خوابوں کو بنیاد بنا کر طرح طرح کی خورافات مروج کی جاتی ہیں دیکھیے محترم سامعین دین کے کسی بھی مسئلے کسی بھی موضوع کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے ارشادات سے بڑھ کر حق والا راستہ اور کوئی نہیں حق والی سبیل اور کوئی نہیں اور اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو خبر کروائی ہے وہ اپنے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی زبان شریف سے ہی کروائی ہے آئیے پہلے ان احادیث شریفہ کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ ولا وسلم کو خواب میں دیکھے جانے کے بارے میں اور اس خواب کی جانچ کرنے کی کسوٹی کی خبر کروائی ہے اللہ عزوجل ہمیں حق سمجھنے ماننے اپنانے اور اسی پر امر پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے جانے کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے وہ مختلف روایات میں 18 صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین سے مروی ہے اور ان صحابہ کے نام یہ ہیں ابو حریرہ عبداللہ ابن مسعود ابي سعيد الخدري عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر جابر بن عبد الله انس ابن مالك ابو مسعود ابو قتاده البراء عمران بن حسين دلا ابن عمر حذيفه ابن اليمان ابي مالك الاشجعي تارق بن اشيع الاشجعي جحيفه ابي بكر ابو بكرني ابي بكر مالك بن عبد الله الخثعمي رضي الله عنهم اجمعين بحلي حدیث شریف ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من رانی فل منامانی فسانی فل یقہ ولا یمسلو اشعتان جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عنقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث شریف اور ابو حرارہ سے دوسری روایت ہے کہ نبی علیہ السلط نے ارشاد فرمایا من رانی فل المنامی فسانی فل یقدا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو انقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا یا یوں ارشاد فرمایا کے لک ان نما رانی فل یقدی ولا یتم فل شیتان تو گویا کے ضرور ہی اس نے مجھے جاگتے میں دیکھا ہے اور شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث شریف اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فقت رانی فل یختی شیطانہ لا یمسلو على سورتی جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو انقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا کیونکہ بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ اور سنن اترمزی میں ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اگلی روایت ابو سعید القدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ صلاح نے ارشاد فرمایا من فقد را الحق لا شیتانہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا کیونکہ شیطان میرے جیسا نہیں بن سکتا یعنی میرے جیسی شکل اختیار نہیں کر سکتا صحیح بخاری کتاب التعبیر چوتھی روایت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار کر کے شبہ نہیں ڈال سکتا وروی المومن جز من سطتوں و اربعین من نبو اور ایمان والے کا خواب نبوت کے چھیالیس درجات میں سے ایک درجہ ہے یہ بھی صحیح بخاری کتاب تعبیر میں ہے پانچویں حدیث ابو قطع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ صلاح نے فقط حق جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا صحیح بخاری صحیح مسلم ابھی ذکر کی گئی ان احادیث شریفہ کے مکمل حوالہ جات مضمون میں دیکھے جا سکتے ہیں جس مضمون کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا اس تک پہنچنے کا ربط انشاءاللہ شاء نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے بھی الفاظ کے کچھ معمولی سے فرق کے ساتھ یہی بات مروی ہے لہذا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کسی امتی کا اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھنا این ممکن ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی ایسے خواب کی سچائی کی تصدیق کی صرف ایک ہی صورت ہے ایک ہی صورت ہے جو ان احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس خواب کو دیکھنے والے نے جاگتے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اس کے علاوہ کسی کے پاس ایسے کسی خواب کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں جس میں خواب دیکھنے والا اپنے خواب میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دیکھنے کا دعوی دار ہو اور یہ دلیل صرف اور صرف کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو ہی میسر ہو سکتی ہے کیونکہ صرف صحابہ ہی وہ تھے جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ, علیہ کے دیدار کیے اور بار بار کیے جی ہاں سامعین کرام میرے محترم سامعین ان ابھی ابھی ذکر کردہ احدیث شریفہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے خواب میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے انہیں کو دیکھا کیونکہ شیطان ان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اختیار نہیں کر سکتا سامعین کرام بڑی ہی توجہ اور تحمل کے ساتھ میری سابقہ اور آئندہ سب ہی باتوں میں تدبر فرماتے چلیے گا بے شک شیطان مردود ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اختیار نہیں کر سکتا لیکن اس امکان سے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کوئی ایسی صورت بنا کر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ, و علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے قریب ترین ہو اور ایسی مجلس بھی سجا, سجا کر آ جائے جس میں اپنے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی دکھا رہا ہو تو بھی ہم میں سے کوئی بھی ایسے کسی خواب کی تصدیق نہیں کر سکتا ایسے کسی خواب کو جو کچھ دکھایا جا گیا ہے اس میں صرف اس کی بنا پر اس خواب کو سچا نہیں سمجھ سکتا اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ ایسے کسی خواب کی تصدیق صرف وہی کر سکتا ہے جس نے جاگتے میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ علی علی وسلم کو دیکھا ہو لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے علاوہ کسی بھی اور شخص کے ایسے کسی خواب کے بارے میں خواب دیکھنے والے کی شخصیت کے قرآن اور صحیح سنت مبارکہ کے تابع فرمان ہونے کے مطابق حسن زن ہی رکھا جا سکتا ہے صرف حسن زن یقین نہیں خاص طور پر جب کہ خواب میں کوئی ایسی بات دکھائی گئی ہو جو بات قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کی موافقت نہ رکھتی ہو یا ان کی تائید نہ پاتی ہو تو پھر تو اس خواب کو ایسے خواب کو ماننا سوائے غلط فہمی اور گمراہی کے اور کچھ نہیں قرآن کریم اور صحیح سنت شریفہ کے خلاف عقائد اور اعمال کرنے والوں کے ایسے کسی خواب کے بارے میں تو اس خواب کے سچے ہونے کا حسن زن بھی نہیں رکھا جا سکتا میں آغاز میں اپنی کہی گئی ایک بات کو دہرا کر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اللہ اس موضوع سے متعلق دوسرے موضوع پر بات کی جائے گی جس کا کہ آغاز میں ہی ذکر کیا گیا تھا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 ایسے کسی شخص کو جو ایسے خواب دیکھنے کا دعوی دار ہو ایسے کسی شخص کو اللہ کا کوئی مقرب نہ سمجھنے لگیے امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کی گزارشات سے آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اللہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا امکان ان کے ہر امتی کے لیے موجود ہے لیکن اس خواب کی تصدیق کرنے کا امکان کسی کے لیے نہیں وہ صرف اور صرف صحابہ کے لیے تھا جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم علی کو دیکھا صرف ایسا ہی کوئی شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے خواب میں واقعتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اعلیٰ علیہ وسلم کو دیکھا یا کسی اور کو اور اگر کوئی ایسا شخص جو نبی علیہ اللاۃ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس دعوے میں ان صلی اللہ علیہ و علیہ و وسلم کی ذات مبارک سے زاد شریف سے کوئی ایسا قول منسوب کرتا ہے جو قول قرآن کریم کے اور صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کے خلاف ہے اس وہاں سے موافقت نہیں پاتا تو ایسے شخص کا یہ دعویٰ یقینا مردود ہوتا ہے ناقابل قبول ہے کہ نبی علیہ السلط آ کر کسی ایسی بات کے حکم دے رہے ہوں یا کوئی ایسی بات فرما رہے ہوں جو قرآن کے خلاف ہو یا خود ان کے اپنے ہی ارشادات اور ان کے اپنے ہی کاموں کے خلاف ہو لہذا سامعین کرام اس معاملے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے ہر قصو ناقص کے اس دعوے کو قبول نہیں کر لینا چاہیے مان نہیں لینا چاہیے کہ اسے خواب میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور جو کچھ وہ ان سے منسوب کر رہا ہے وہ سب کچھ انہوں نے اس کو کہا ہے یا اس وہ سب احکام اس کو دیے گئے ہیں جو کچھ میں نے عرض کیا اس کے مطابق ہمیں جانچ کرنی چاہیے کہ جو یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کی صداقت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولا و علی وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ سے تائید میسر ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو یہ توقع کی جائے یہ امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ اس کا خواب سچا ہے جو یہ بات کر رہا ہے سچی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کی قطن کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی خواب کو بنیاد بنا کر ہم دین اور شریعت میں کوئی کام شامل کر لیں یا کسی کام کو دین اور شریعت کا کام سمجھ کر اس خواب کی بنیاد پر کرنے لگے اپنانے لگیں پھیلانے لگیں اب انشاءاللہ اللہ یہ موضوع یہاں روکتا ہوں اور اگلی مجلس میں اگلے حصے میں انشاءاللہ اللہ اس موضوع کو بیان کیا جائے گا کہ خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اللہ جل وعلا ہم سب کو حق جاننے ماننے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اللہ کی رضا پا کر اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ